سالون کا نل میرے محترم پہلے سیام کا ذکر چلا رہا تھے سیام میں مبکا تھے سیام میں مبکہ تو روزوں رو کی دار و مدار کس پہ ہوتی ہے چاند پہ ہوتی ہے یا نہیں آپ جنوری فروری میں روزے رکھتے ہو یا رمضان میں ہاں تو یہ جو ہمارے کمری مہین ہے اسلامی مہینے روزوں کی حج کی یہ دار و مدار کس پہ ہوتی ہے ان کمری مہینوں پہ ہوتی ہے شمسی مہینوں پہ نہیں ہوتی تو آپ دیکھو روزے کی دار و مدار چونکہ چاند پہ تھی تب چاند کی بات شروع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا با صحابہ نے کہ حضرت یہ چاند جو, جو ہے نا پہلے کیا ہوتا ہے باریک ہوتا ہے نہیں پھر کیا بڑا ہوتا ہوتا تیرہ چودہ پندرہ وہ بالکل اچھی حالت میں ہو جاتا ہے پھر کیا کام ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا ہی ہیں ب... بڑھنے اور گھٹنے میں کیا ہی ہیں فرمایا یہ حکمت اسی طرح ہے کہ تمہیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے سورج کی طرح اگر چاند ایک حالت پہ ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے وہ سورج کی کتنی تاریخ ہے وہ تو جنوری فروری سے مہینے بنا دیے ہیں نا یہ تو نہیں کہ سورج گٹ پڑ رہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سورج کی یہ تاریخ ہے لیکن چاند کی تاریخ کا پتا چلتا ہے وہ ایک بڑی چاند ہے پہلی ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے عام دیہاتیوں کو پتہ چل جاتا ہے تو چاند کے گٹنے بڑھنے میں ہی اور فوائد یہ ہیں کہ لوگ آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں اپنے معاملات بھی دار و مدار اس پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ روزہ حج ہو گیا باقی دینی معاملات ان کی مدار بھی کس پہ ہوتی ہے چاندوں پہ ہوتی ہے سوال کرتے ہیں آپ سے انحال انحاللہ لکھ لو حکمت اختلاف یا مضمون لکھو حکمت اختلاف یاہ چاندوں کے گھٹنے بڑھنے میں کیا حکمت ہے سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے حالات کے متعلق الہی اللہ اسمع آپ کا ہے آپ فرما دیجیے مواقع مواقیت کا معنی فارسی میں ہوتا ہے الا شناخت سے اوقات اوقات کے پہچاننے کے کیا ہیں آلے ہیں آلہ شناخت اوقات عربی میں کہتے ہیں نظام القاد یہ چاند کیا ہے انگریزی میں بہت کم بولتا ہوں لیکن مجبوراً بول رہا ہوں یہ تمہارے لیے ٹائم ٹائبل ہے کیا یہ چاند تمہارے لیے کیا ہے ٹائم ٹائبل ہے ان کے ذریعے تو اوقات معلوم کرتے ہو روزے کے بھی حج کے بھی عورتوں کی عدتیں ہوگی وغیرہ وغیرہ آپ فرما دیجئے یہ مواقع ہیں واسطے لوگوں کے اور واسطے کس کے لوگوں کے معاملات لوگوں کے یہ غریب لوگ ہیں نا جی آپس میں معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گا میں دوسرے سے اونٹ خرید کرتا ہے وہ کہتا ہے ابھی کب پیسے دو گے دوسرا آدمی کہتا ہے कि کہ دوسرے چاند کی آٹھ تاریخ کو دوں گا کیا تو آسانی ہے نا دوسرے چاند کی آٹھ تاریخ کو تیسرے چاند کی دس تاریخ کو آسانی سے یہ مواقع تھے لوگوں کے معاملات کے لیے اور حج کی دار و مدار کس پہ آئے جانتے ہیں اچھا جب حج کی بات آ گئی نا تو حج کے متعلق ایک رسمی غلط اس کی تردید کر رہے ہیں اور رسم غلط یہ تھی کہ جو آدمی حج کا احرام باندھتا تھا نا وہاں اہل عرب میں سے تو احرام کی حالت میں اگر وہ گھر آنا چاہتا وہ مکے پاک میں اس کا گھر ہوتا تو احرام کی حالت میں گھر آتا تو گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا کہاں سے آتا پیچھے سے تو پھر پیچھے سے چاہے نقزنی کرے چاہے وہ کچھ سی ہی بلا رکھ کے آئے پیچھے رہتا تو سرمایہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے گھروں کو دروازے سے آؤ چاہے احرام ہی اور نہیں نیکی طور آؤ تم گھروں کو ان کی سے. لیکن نیک وہ شخص ہے جو پرہیزگاری کرے یہ بمانے کیا ہے با نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے آؤ اپنے گھروں کو دروازوں سے ڈرتے رہو اللہ سے کامیاب ہو جاؤ وقات لوفی سب میرے محترم یہ چونکہ حج کی بات چلی آ رہی ہے نا تو عمرہ بھی کیا ہے عمرہ کیا ہے وہ چھوٹا حج ہے نا بڑے حج کو حج اکبر کہتے ہیں عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں تو عمرے کے بارے میں ایک بحث آ رہی ہے حج کی مناسبت سے عمرے کے بارے میں ایک بحث آ رہی ہے وہ کیا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہجرے کے اندر عمرے کا ارادہ فرمایا پندرہ سو صحابہ کو لے گئے تو کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے دیا نہیں کرنے دیا آخر خدا کے اندر سلو ہوئی کہ ابھی آپ آب واپس چلے جائیں آئندہ سال آ پائیں عمرہ کریں پھر حضور نے تیاری کی سن سات ہجری میں کس میں جی سات ہجری میں صحابہ کو لیا کہ چلو عمرہ کرنے گئے لیکن یہ عمرہ تھا زیقات کے اندر پہلے بھی میں یہ بھی زیقات میں اور آپ آگے پڑھو گے چار مہینے ہیں حرام کے جن میں کتاب کیا ہوتا تھا حرام ہوتا تھا اب منسوخ ہے اب وہ کتاب حرام نہیں ہے وہ چار مہینے کون ہیں ذلقاد ذوالحجا محرم تین مہینے تو ساتھ ہیں اور کیا رجا ان چار مہینوں میں قتال حرام ہوتا تھا اب صحابہ کے نے سوچا کہ مہینہ کون سا ہے ذکات کا ہے ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کافر ہمیں عمرہ نہ کرنے دیں لڑیں تو ذکات کے مہینے میں تو ہم لڑ نہیں سکتے مہینہ حرام کا ہے پھر وہ لڑیں گے حرم کے اندر کس کے اندر حدود حرم کے اندر لڑیں گے تو حدود حرم کے اندر لڑنا جائز ہے وہ حرام ہے تو کتنی گناہ ہوئے دو ایک ذکات کے اندر لڑنا دوسرا کس کے اندر حدود حرم کے اندر لڑنا تو اللہ تعالی نے یہ ایسے اتاری کہ ابتدا بلکتاب نہ کرنا تم نے ابتدا بالکتا لے کے اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں تو بے شک ذکع میں لڑ سکتے ہو حدود حرم میں بھی لڑ سکتے ہو تو یہ احت عام نہیں اس حالت کے اندر مختص ہیں اس حالت کے اندر وہی جو زکاط کے اندر آپ عمرہ قضاء کر رہے تھے تو یہ تو میں نے شان نظور بیان کیا اور قاتلوں کے ساتھ لکھو امر جہاد پہلی دفعہ آگے بھی عمر جہاد آئیں گے دو دفعہ تین دفعہ امر جہاد پہلی بار اور لڑو تم بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے ساتھ جو لڑیں تمہارے ساتھ لیکن تم زیاتی کا نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے زیادتی کرنے والوں کو وقت لو ہم ہے سو سکس اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ چاہے حرم کے اندر کیوں نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اگر وہ لڑے تو قتل کرو ان کو جہاں پاؤ اور نکالو ان کو جس جگہ سے نکالا انہوں نے تم کو کیسے اور شرک جو ہے نا زیادہ سخت ہے قاتل تے. تم قتل سے ڈر رہے ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں مکے میں کیا کر رہے تھے شرک کر رہے تھے وہ تو شرک کرتے ہیں تم کو قتل بلا تو اور نہ لڑو ان کے ساتھ نزدیک مسجد حرام کے اس سے مراد حرم سارا یہاں تک لڑیں تمہارے ساتھ بیچ اس کے پس گھر لڑیں تمہارے ساتھ تم قدر کرو یہی کا سلاحتا ہوگی فائلنگ کہاؤ پس اگر وہ رک جائیں و اسلام آگے بھارت مقدر ہے اسلام ضرور لکھو پس اگر وہ رک جائیں اور اسلام لے آئیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں میں نے اسلام کو لکھوایا ہے اس لیے کہ اگر وہ کافر فقط رک جائیں لڑائی سے مسلمان نہ ہو تو اللہ بخشے گا لہذا اسلام ضرور لکھنا ہے پس اگر جائے اور اسلام لیں اللہ لیں وہ کا تلو ہوں اور لڑتے رہو ان کے ساتھ جہاں تک نہ پایا جائے شرک اور ہو جائے دین سارا اللہ کے لیے فہل انتہا ہو اگر وہ رک جائیں پس نہیں زیادتی مگر کس کے اوپر نیند پہ لال مغلیہ کرو بات اشارل ہرام الحرام ازالہ شبھو تو وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں پہلے یہ بات تھی کہ حرم کے اندر لڑ جائے گی پھر وہ شبھ تھا کہ مہینہ بھی کس کا ہے حرام کا نہیں تو فرمایا بابا مہینے حرام کی جو گرمت ہے نا وہ بدلے مہینے حرام کے ہیں اگر وہ حرمت کا لحاظ کریں تو تم بھی کرو وہ حرمت کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو تو میں تو مساوات ہوتی ہے کیا اب ایک آدمی تمہارا احترام کرتا تو تم بھی کا کرو لیکن ایک آدمی تمہیں تھپڑ لگاتا ہے تو हाँ. تھپڑ کے بدلے تم تھپڑ لگا نہیں سکتے معاف کرو اور بات ہے زیادہ تھپڑ لگا تو یہ ہرم تمہیں مساوات ہے ادلا بدلا ہے دیکھو جی اشار الحرام ہوگار الحرام ہرمت شارل حرام سزاف کا ہے حرمت مت مہینے حرام کی بدلے مہینے حرام کے ہیں ول ہرمات ہوتی اور ہرم تمہیں برابری ہے کہ کا انہیں برابری لکھو ہرم تمہیں کیا ہے برابری جو تمہاری حرمت کرے تم کرو حرمت جو نہ کرے نہ کرو اور وہ شخص کے زیادتی کرتا ہے تمہارے اوپر تم بھی زیادتی کرو اس کے اوپر یہاں غور کرنا ایک آدمی ہمارے اوپر کرتا ہے زیادتی تو ہم اس کی زیادتی کا بدلا دیتے ہیں یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے تو ادھر پاک کیوں کہا گیا نیچے لکھو مشاکل آتا یہ ہم شکل بنانے کے لیے اس کا لفظی من مراد نہیں ہے جیسے جزا سیاد سیاد تو برئی کا بدلہ برئی ہوتی ہے یا سہی ہوتی ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹتے ہو تو کیا برئی کا بدلہ برائی تو تو انسان نیکی ہے بدلا برا ہی ہے ایک مشاکلہ تن لفظ آتے ہیں قرآن میں جو شاید زیادتی کرے تمہارے اوپر اور تم بھی زیادتی کرو ظاہر مشاکلا تن بے مثل جتنی اس نے زیادتی کی اور ڈرتے رہو اللہ سے جان و بیشہ کر اللہ تعالیٰ سمیل اللہ انفاق کا ذکر پہلی بار میرے محترم جہاد کا ذکر چلا رہا تھا تو جہاد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اشارے ہی جان دوسرا اشارے مات ٹھیک ہے نا جہاد میں جان بھی قربان کی جاتی ہے اور کیا تو یہ سارے جان کے صحابہ کس کا ذکر ہے تو انفاق کا ذکر پہلی بات اور خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر بلا تن یہ فی سبھی للہ ہے یا ٹی وی ہے وہ ٹی وی پہ خرچ کرو یا فضول خرچیاں کرو ایک کار کی ضرورت ہے دس کاریں لے لو اس رابط نہ کرو خرچ کرو اللہ کے راہ میں بلا تل کو ایجی مراد انفس ذکر ہاتھ کا ہے مراد کہ ہے ذات اور نہ ڈالو تم اپنی ذاتوں کو طرف بھلا کرتے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو ہتھیار ملے گے ہتھیار کیسے ملتے ہیں وہ خرچ کرنے سے جب ہتھیار نہیں ہوں گے تو جنگ ہوگی جب جنگ نہیں ہوگی تو دشمن غالب ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہ چپ کر کے کیوں بیٹھو دشمن تو غالب ہو جائے گا مار دے گا دشمن سے لڑو آ, کافروں کے ساتھ جہاد کرو ایسے میں کہاں ہے جی اور نہ ڈالو تم اپنے نفسوں کو طرف ہلا کر کے وہ آپ سے نو احسان کرو احسان ہی یا نیکی میں خرچ کرنا یا آسان مدلا کے نیک کام کرو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکوکاروں کے ساتھ میرے عزیز بات تو وہی پہلے چلی آ رہی تھی نہ حج کی اور عمرے کی اور عمرے کے میں کس کی باس آ گئی جہاز کی آ گئی نا پھر وہی حج جو عمرے کی بحث آئے الحج والعمرہ اللہ دوسرے عمر مسئلے کا بیان پہلا عمر مسئلے کیا تھا دادا جی اور روزہ تھا امور انتظامیہ بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا آ رہے ہیں عمور مسلح تو پہلا امر مسلح تھا روزہ اب دوسرا امر مسلح حج جائے حج جو عمرہ دوسرا امر مسلح حج جو عمرہ ایک ہی چیز ہے ایک بڑا حج چھوڑا تھا آشے پہ لکھ لو حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال ہوئی حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال ہوئی یہ آیا تھا نا بلی سے ہجل بہت منی سکا لبی لاہ تو حج کی فرضیت تو ہجرت کے تیسرے سال ہو گئی تھی لیکن آپ نے حج اس لیے نہیں کیا کہ وہاں مکے کے اوپر کس کا قبضہ تھا کفہار کا طاقت تو نہیں تھی نا اس لیے پھر سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تو نو ہجری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے بھیجا دس ہجری میں آپ نے حج کر لیا اور پورا کرو تم حج کو عمروں کو واسطے اللہ کے فائن او سر تم حکم اے سار بھائی حضور کو روک دیا گیا عمر کرنے سے یا نہیں تو اسی طرح اگر تمہیں بھی روک دیا جائے عمر کرنے سے حج کرنے سے یا بیماری ہو جائے تو پھر کیا صورت ہے ابھی میں آپ کو آسان صورت بتاتا ہوں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے حج کا احرام ادھر باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور آپ کیا ہو گئے بیمار ہو گئے کیا بیمار ہو گئے طاقت نہیں رہی یا کوئی اور ایسا سخت عذر پیش آ گیا کہ آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے حیران باندھا ہوا ہے تو کیا کریں گی وہاں کسی کو ٹیلی فون کر لیں کیا مکے پاک میں اب تو دوست ہیں تعلق والے ہیں کہ میری طرف سے ایک بکری خرید کر لو وہ بکری خرید کرے گا اور اس کو, کو وہاں جیبے کرو یا وہ زیبے کرے گا آپ کو کیا کرے گا ٹیلی فون کر دے گا تو ٹیلی فون کرنے کے بعد آپ احرام کھول ہیں کراچی بھی کھول کھولتے احرام بالکل آسان بات نہیں اور کرو فین او سے تم پس کر روک بھی جاؤ تمسترا پر آسان ہو کس سے حدی سے ولا تعالی کو رو سکم اور نہ مونڈا تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے حدی حد اپنے ٹھکانے پہ ٹھکانے سے مراد کو حدود حرم حدود حرام کے اندر آپ کا دوست وہاں کیا کرے گا وہ بکری دے کرے گا نا تو آپ کو ٹیلی فون کرے گا آپ احرام کھول دینا سر مٹا دینا ادھر مریض نا فمن من کو یہ بات ختم ہوگی اچھا اب ایک عالم نے احرام باندھا ہے وہاں پہنچ گیا آج عمرے کے لیے لیکن اس کے سر میں جوئے پڑ گئیں کیا یا کوئی اور پریشانی ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے سر منڈوانا ہے تو سر مڈا دے لیکن اس کے متعلق پھر فی دیا دے حضرت کا بل اجرا حضور کے صاحب اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی پہلے جوئیں گر رہی تھی وہ ہانڈی پکا رہا تھا جوئیں گر رہی تھی تو حضرت نے فرما آیوزی کا حوام روکا یہ تیرے حوام جو ہے نا یہ کیڑے بکوڑے تجھے ایزا دے رہے ہیں کہا حضرت ایزا دے رہے ہیں تو فرما سر مڑا دے اور یہ کام کا پا جو شا کے تمہیں سے بیمار ہے یا اس کے ساتھ ایزا ہے سر میں ایزا ہے کس کے اندر فد اس سے پہلے عبارت معذوف ہے فحالہ کا تو عذر کی وجہ سے سر مڈا دیا اس نے فحالہ کا فلح ہے فدیاتون, فدیاتون, فدیاتون سے پہلے حالا کا بھی معذوف ہے اور علیہ بھی تو اس کے ذمے فدیہ ہے روزوں سے تین روزے رکھے کتنی یہ اختیار ہے تین روزے رکھے اور صدقہ یا چھ مساکین پہ صدقہ کریں سیام کے نیچے تین کا لفظ لکھو صدقہ کے نیچے کیا لکھو چھ مساکین ایک ایک مسکین کو صدقہ تر فت کے برابر دے اور نسخوں کیا کرے قربانی کرے بکری شکری دبری اختیار ہے فائدہ امن جب امن والے ہو جاؤ تو تو پہلے آپ نے رام کس کا باندھا تھا عمرے کا عمرہ کر لیا اور اس کے بعد کس کا حیرام باندھا ہے حج کا آج کل جتنی لوگ ادھر سے جاتے ہیں نا سارے کے سارے کیا کرتے ہیں عمرے کا حیرام باندھتے حج کا وہاں باندھتے یہ کیا ہوتا ہے کمت تو ہوتا ہے تو میرا ایک یار ہے آغا بدی <laughs> وہ اللہ کا, بندہ قرآن کا احرام باندھا ایران کا حیرام باندھتا ہے وہ مشکل تو اس کے لیے بہت ہوتی ہے میں نے کہا یار تو کمال کرتا ہے آغا صاحب نہیں جانتے مدرسہ ہے اس کا بدی و دین. <laughs> قرآن کا کام بازا ہوا تھا یعنی اکٹھے عمرے کا بھی حج کا بھی اب دس بارہ دن پندرہ دن وہ کس میں رہے جی رام وہ بہت مضبوط آدمی ہے ہمت والا ہے نفا اٹھاتا ہے سات عمرہ کی طرف حج کے تو تمتو کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے نہیں وہ قربانی کا ہے واجب ہے ضروری ہے لیکن اگر تمتو نہیں ہے آپ پہلے پہنچ گئے رمضان شریف کے اندر کہاں مکے پاک کے اندر تو حج کے ایام میں صرف آپ نے حج کا ایران باندھا تو آپ پہ قربانی ضروری ہے کوئی نہیں اور تمتو بھی ضروری ہوتی ہے باقی رہی ہے قربانی آپ مسافر ہیں اگر مقیم ہو گئے تو اور بات ہے مسافر ہیں تو قربانی مسافر پہ ہے نہیں اگر مقیم ہو گئے تو بے شک ٹیلی فون کر دو آپ کے گھر ادھر کراتی ہے قربانی دوسری کر دیں جو عید الظہ کی ہوتی ہے قربانی دیکھو جی سمجھتا ہے سرا مینار حج کا جو آفسان ہے حج سے اب ایک آدمی غریب ہے اس کو قربانی نہیں ملتی تو کتنے روزے رکھے دس روزے رکھے سمتوں کے انداز وہ کون سے دس روزے ہیں نو تاریخ کا روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ نو تاریخ کا روزہ نہ رکھے تو کس دن روزے رکھے گا چھ سات اور آٹھ یہ تو حج کے اندر رکھے باقی سات روزے رہ گئے سات روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھ سکتا ہے دس ہو گئے وہ شخص کے نہیں پاتا پر روزے رکھے تین دن حج کے اندر اور سات دن جب کے لوٹ ہوتا ہوں چاہے گھر آ کے رکھو چاہے وہاں مکے پاک پہ رکھو یہ دس ہیں کامل میرے عزیز تمدو ہمارے تمہارے لیے ہے جو باہر سے جاتے ہیں یا میکات سے باہر ہوں ہوں اہل عرب لیکن میکات سے جیسے مدینے والے میکات سے باہر ہیں نا یہ تمدو کر سکتے ہیں جو میکات کے اندر ہیں یا مکے پاک پہ رہتے ہیں ان کے لیے تمدو جائز نہیں ہے صرف افراد کریں زالکہ کے نیچے لکھو تمتو یہ تمتو جائز ہے اس شخص کے لیے کہ نہ ہوں آلو اس کے حاضر مسجد حرام مسجد حرام کے حاضر سے مراد کیا ہے وکاس کے اندر نہ تمت و جائز ہے اس کے لیے کہ نہ ہوں آلو اس کے حاضر مسجد حرام کے وکاس سے باہر ہو اندر اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت دینے والے ہیں